السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورا پیر کراچی اما وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بداه وكل بداة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرات مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں اور دوستوں نے آپ کے سامنے سرورِ گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مختلف پہلوؤں پر اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی ہے اور مولانا آری عبد صاحب نے اپنی انتہائی خوبصورت کا کام تقریر میں ایک بہت اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہات کو مبزول کیا وقت کی قلت کے پیش نظر شاید وہ اس طرف زیادہ آپ کی توجہات کو مبزول نہ کروا سکے لیکن بہرحال ایک بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ سرورِ گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائلاس میں جل باغ ہوئے اور ہم نے آپ کی محبت کا نام لے کر آپ کے یوم وفات کو جشن کی صورت دے دی ہے اس سے زیادہ آلمی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی وہ رسول جو قلین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا جس دن اس نبی رحمت کا انتقال ہوا بھائی یہ کیا بات ہے چھوڑ رہے ایک بات بجائے اس بات کے کہ اس دن اس المیرے کا احساس کیا جاتا کہ آج کے دن قلعین کی رحمت ہم سے جدا ہوئی تھی ہم نے اس دن کو خوشی اور مسرت کے اظہار کے طور پہ منانا شروع کیا اور خوشی بھی اس طرح کی جس کا اسلام کی پوری تاریخ میں اور مسلمانوں کی کسی مقدس کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اس سے زیادہ دکھ کی اور افسوس کی بات کیا ہے بہرحال رحمت کائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے بہت سی چیزیں ابھر کا سامنے آتی ہیں کہ وہ نبی ایک آئلاس تھا وہ برکسی داخ دی کہ اللہ نے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا کیا ہم نے انے کے باوجود اور سرور گرامی علیہ السلام و السلام کے امتی ہونے کے دعووں کے باوجود ہم نے اس رحمت سے کوئی حصہ حاصل نہیں کیا ہے آج ہمارا معاشرہ بالکل اسی کا گناوں سے ادا ہوا ہے جس طرح ہوا تھا کون سا گنا تھا جو ظاہریت کے زمانے میں موجود ہو اور جس کی مثال یا جس سے بڑھ چڑھ کر گنا آج کی دنیا میں دبایا جاتا وہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن نرم کی توحید کا اقرار کرتے نہ نبی کا دکان پہ اپنی پہ نام آنے دیتے وہ لوگ جوا کھیلتے لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب کا پیروکار نہیں کہتے تھے وہ لوگ بدکاری کا اختاب کرتے تھے لیکن کسی نوی نسبت نہیں جوڑتے تھے وہ لوگ سماجی کی آفو اور عزتوں سے کھیلتے تھے لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب کا پابند نہیں کہتے تھے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ کمزور بناتے تھے لیکن کسی کتاب ہدایت سے اپنا تعلق اور اپنا ناقا استعار نہیں کرتے وہ لوگ دوسروں کا مال ہرک کرتے انہیں غلط کرتے ان کو لوٹتے لیکن سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو کر لے کے پیچھے سے آ کے پوچھنا ہو سب سے ہمارا رشتہ ہے کہ اگر ایک اور میں نے آپ کے مذہب کو سنا میں نے آپ کی تعلیمات بچانا میں نے اپنے, اشادتا. اپنے, اشادتا. اپنے, اشادتا. اپنے, اشادتا. اپنے میں آپ کے اشانات سے اپنے سینے کو مرمر کیا آ میں ایگزام لانے کے لیے آپ کی خدمت آفرس میں حاضر ہوئی ہوں. مجھے بتلا ہے میں مسلمان کہتے ہو سرور سروری علیہ صلاح وسلام نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا بی بی اسلام لانے کا طریقہ اس والے نے خود بتلایا ہے یا نبی اضا کو ملا یو می نلہ اللہ یوس نب اللہ شیا ملا یقین ملا یم ملا یس اللہ اللہ رحم ولا یاتی نب یسری رہی ہند الحم ولا یاتی نفی مارو فدا یم اللہ وصول الحم اور روم لو جاؤ اپنے گھروں میں اس عمر کے آئی میں اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کے ایمان کو اور صرف دیکھو کہ وہ لو من ٹھہرانے کا رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی یا یورنگ وزا جا کر لو ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح کریں کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی بچا مت جائے گا مرنا گوارا کر لے گی رب کے گلارے کو چھوڑ کے کسی آخرو آپ کو انولا نہیں بنائے گی لایا تینا بے بسان اپنی زبانوں پر بات بازوں کے سہمت نہیں باندھے گی لایا تینہ کا سیمارو آگا ان کو کہہ دیجئے آپ کا حکم آیا ہے ساری سہایتا کو آپ کی بات کو نکالنا دوارا نہیں کرے گی. اگر یہ کار کام کہ پھر بیعت کر دی مسلمان کو جاؤ یہ ہے ایمان کاری حضور نے آیت کی کلاوت کی نی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو ختم نہیں کیا کہ اس خاتون نے سمجھا کہ باعث کے لیے شاید ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ضروری ہے پوری چادر نہیں اٹھائی حدیث کے الفاظ ہے اتنا جس سے اپنا ہاتھ آگے کر سکے اپنا ہاتھ آگے کیا اس پارے اس پار باد نبی نے اس پر بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا جو ایمان لانے کے لیے آئی ہے اس کی اپنی آنکھوں کو لیا پر مبنی اپنی انگلیاں اپنے محمد کسی سے انگلوں کو دیکھنا بھی گور نہیں صلی اللہ آل ہم سوچیں ہم نے آج بے دین تو بے دین ہے دیندار شاید ہزار میں ایک اور آج وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کرامت کائرات نے کہا تھا کہ 999 جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول نو سو ننانوے فرمایا ہاں جنت آسان نہیں ہے آج سوچو ہم نے جشن منع گورنر صاحب نے میلاد النبی کے نام پر بھی بھیجے صدر صاحب نے اسلام کے موڈ میں جو بات کرے نا سنا دو سزا یہ سزا ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے مت کے والوں نے میرے آتا کو بھی سزا سنائی تھی انہوں نے بھی سدا کا اعلان کیا تھا اس کی سزا کس لے انہوں نے بھی اپنے فوجی اپنے سپاہی بھیجے تھے جا مل کے حل مل کے کہ کسی ایک کی تلوار کے خون کے ساتھ نہ ہو سب پہ ہو اور جب گروہ مل کر وار کرے گا تو پھر کسی ایک کو الگزام نہیں لگے گا ارش والے نے کہا تم سزا سنا چکے دینے کا ارادہ کر چکے تم سزا دینے کے لیے آؤ میں اکیلا بچانے کے لیے آؤں ہمارے لیے تو نہیں ہے نہ دمگیاں نہیں ہیں نہ علاقائی لیکن جو امام الانبیاء کو رحمت کائنات سمجھتے ہیں جب تک زمانے میں وہ رحمت عام نہیں ہو جاتی وہ اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں جھکانا گوارا کر سکتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے در کی تاریخی میں نکلے تلواریں چمک رہی ہیں دروازہ کھولا اندھیری में میں چمکتی ہی تلواروں پہ نظر پڑی ارشوالے کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس نگاہ کا کیا کہنا ہے یہ نگاہش کی طرف اٹھتی ہے تو قبلا تبدیل ہو جاتا ہے یہ نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے تو قبول تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نگاہ اٹھتی ہے تو آشا کی قسمت کے لیے گھر کو میں حاصل ہو جاتی اس نگاہ کا کیا کہنا جی آسمان سے آواز آئی کیا بات ہے اللہ چاروں طرف دشمن کھڑا ہے تلواریں چمک رہی ہیں ہر والے نے کہا دشمن چاروں طرف کھڑا ہے رب تیرے ساتھ کھڑا ہے چاروں طرف کرے دور کھڑے کریں سمجھ ہے نکلو اللہ نکل تو رہا ہوں ان سے بچنا کیسے ہے فرمایا تو نکل یہ کھلی ہوئی آنکھیں تجھ کو دیکھ کے بند ہو جائے بچانے والا مارنے والوں سے زیادہ پاپر ہوتا ہے ارش کے فرامین کو کون سمجھے آج ہم نے رحمتِ رحمد کی سیرتِ پاک کے تذکروں کو صرف زلفوں تک آپ کے حسن و جمال تک آپ کی لگائی اور زیبائی تک آپ کی دلکشی اور دل ربائی تک محدود کر دیا یہ سیرت کمانا سیرت کون سنہ اور سنت سہ نام نبی کی سیرت ہے بیان حکمرانوں کی سیرت کرتے ہیں کس طرح سیرت میں آتی نام نبی کی سیرت کا اور بیان حکمرانوں کی سیرت ان کے قصیدے کل اخبار میں چھپا ہے ایک محلوی صاحب دعا, دعا کر رہے ہیں اللہ ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھنا ہم نے کہا وہ مٹنے والے سائے اور سمجھنے والے سائے کبھی باقی نہیں رہتے ہیں رہا ہے اس کا مڈل نامیوں کے نشان کیسے کیسے دعائیں مانگنے والے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں پھر کوئی نہ دعا مانگنے والا ہوتا ہے نہ جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ دونوں نہیں کہتے دعائیں مانگی جا ہیں اگر ان مولویوں کی دعائیں قبول ہو جاتی تو آج پہلے مرے ہوئے کبھی نہ مرتے پہلے مرے ہوئے کبھی وہ ابھی تک سلوار ہمارے سر پہ لکھائے ہے لیکن جب وقت آیا نہ مولویوں کی دعائیں کام آئی نہ مولوی کام آئے نہ امام دامن کامنے والے کام آئے نہ امام دامن کام آیا یہ حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مانا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کالم میں ڈالیں جس کالم میں رحمت اللہ عالمی ڈال کر بھیجے گئے تھے اپنے اندر ہی خلاف چور بازاری جوا سود خوری رشوت سکھانی شہاد بدکاری گاوی کا رم گواہ ہے تب جس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ اس عام درامت حیرانگی یہ ہے کہ ان کا عذر تو شاید قابل قبول ہو کہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تمہاری ہدایت کے لیے تو مطلب کافی یاد آیا تمہارا ادھر سب کی یاد دابل ہے قابل قبول کون سا گر ہے کون سا جرم ہے جس کی اس ملک کے اندر وجود پہ شوہ ہے اور جس کو سرکر دیا اس ملک میں حدود آرڈیننس ناخت کیے گئے گیا زمین کو سنچار کیا جائے گا شرط پینے والے کو کوڑے مارے جائے گا نہیں دیکھا تھا اللہ کے پتہ آج باتیں بھی کھل کر ہوں گے انشاءاللہ اس کو جبری طور پہ نکال نہیں کیا اس کو ملازمت سے نکالا نہیں ہے ہم بھی ہوئے دونوں گھر کاضی کی زبان سے نکلا ابو حسن کیا معاملہ ہے علی کی نگاہ چکی فرمایا مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے کاضی کاڑک اٹھا کہا کیوں نہیں توں نے انصاف نہیں کیا یہودی کا نام لے کے پکارا مجھ کو عزت سے پکارا تم انصاف نہیں کر سکتا ہے تم نے انصاف کیا کرنا ہے تو نے مجھے احترام سے آواز دی تم نے کیا انصاف کرنا ہے کافی نے کہا میں نے تیرا اس لیے احترام کیا کہ تیری نگاہوں نے محمد کے چہرے کو جما امیر سمجھ کے احترام نہیں کیا میری گاہ میں تو بھی برابر ہے ملزم کی ہے سے یہودی کے برابر ہے تجھے رس گمی نہیں ہونی چاہیے اس میں اس کا بدلاؤ کے کیا ہے یہودی نے کہا میری ذرا اس میں چرانی ہے فرمائی جھوٹ بولتا ہے ذرا میری کہا گواہ دو ہائے اس کو گواہ پیش کیا جسے سرو نے کہا نے جوانہ نے جنت کا دردار کہا ہے اپنا بیٹا آسن اپنا بیٹا سین گاندی نے سر اٹھایا شرح نے کہا گواہی مشترک ہے یہ گواہ قابل قبول نہیں ہے علی کی پہشانی تو سیکھنے پر شکنے پڑ کہا اگر جنت کے جوانوں کے سردار گواہ قابل قبول نہیں تو اور کام ہے کہا جوان نے جنت تو ہے لیکن تیرے بیٹے ہے اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی جس ندی نے ایک جو جنت کا کرا اسی ندی نے ہاتھ میں بیٹے کی گواہی کو قابل منگا کر بیٹا اور اپنا غلام پیش کیا کہانیاں معاملے کو قبول نہیں غلام کی کھانی مالک کی آپ لوگ نہیں گردن کو جکا دیا فرمایا پھر جو شریعت کا فیصلہ ہوں مجھ پہ ناخت کر دو کلام کے یہودی بول میں نے اس کے سسر کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس نے تجھ کو محکمہ سزا کے انہوں پر خارج کیا اس کو ملزموں کے ستارے میں خرچ کیا شادشاد محمد الب ہوسول علی سچا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا یہ قانون داخل کرتے ہیں یہ شہادت گہس میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں हैं کو جاؤ کوئی فاروق سے ڈھونڈ کے بلاؤ بات کبھی اتنی پل نہیں گئی ہے لیکن جب زہر بڑھ جاتا ہے تو تیراک بھی کاری ہونا چاہیے اے علی بیسوں سن لو خاص طور پر علی بیس میرے محتمر جانو تم بھی سن لو بوڑھو تم بھی سن لو اور ایک نمبر کلو مر تم بھی سن لو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ رہے ہو سکتا ہے ہم نہ رہے لیکن تم نے نہ نے محمد کو چھوڑنا ہے نہ اس کی سیرت و کردار کو چھوڑنا ہے تم پہ ذمہ داری حایت ہوتی ہے اگر تم ڈرے رہے اگر تم نے علم کر لیا کہ تم نے آپ کے علم کو پہلے دوں گی آنے دیا تو یاد رکھو پھر ہم کو تک پائیدار کو بھی لٹکا دیا جائے گا تو ہم یہ آواز ہوش نہیں ہوگی آپ جمتی رہے گی کھوجتی رہے لیکن اگر تم مر گئے پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہماری موت کا بھی کوئی فائدہ نہیں لوگوں سن لو میں نے اس لیے میرے باقی بھی دوست میرے بھائی ہیں میرے ساتھی ہیں لیکن میں نے اپنے کو اس لیے مخاطب کیا کہ ان انتہیں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تم محمد اتنے حمل کے وارث ہو تم نشین ہو تم شریف کے کے جوان ہو تم میں ذمہ داری عائد ہوتی اسلام کے پچھم کو سرنگو نہیں ہونے دینا اس چنگاری کو بجنے نہیں دینا اور ایک دن آئے گا اس چنگاری سے انشاءاللہ وہ چراغ روشن ہوگا جو پوری کائنات کو مربت کرے گا تم نے زندہ رہنا ہے تم پہ ذمہ داری آ جاتی آج ہم کو سبق دیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ ہم سے ووٹ لیا جاتا ہے اور اگر ہم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے بات نہ کریں بات کہنا جرم ہے کام کرپ کی قسم ہے ہماری بھی بیٹے ہیں ہماری بھی بیٹیاں ہمیں بھی ان کا خیال ہے لیکن ایک طرف اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں ایک طرف مدینے والے آقا کو دیکھتے ہیں کیا تیرے بیٹا کا کیا ہے مدینے والے آقا اگر تیری آبروں پہ دھبا کر گیا تو ہماری زندگی کس کام کی ہے لوگ کیا کہیں گے تھا کوئی حق کہنے والا باقی نہیں آتا ہم سے شام کے نام پہ ووٹ لینے والا کیا کہ ہم نے اسلام کے لیے کام کیا ہے آج لاہور کے اندر ساری مسجد کے مینار رک رہے لگا کے سننے والوں جاؤ اگر تمہارے اندر کیا ہے ساری مسجد کے میناروں سے کان لگاؤ اور ہم کی بنائی ہوئی مسجد کے میناروں سے سسکیوں کی آواز آدھی ہے اے اسلام کا نام لینے والوں آج ہی ہماری چو کے نیچے کے کھلے ہوئے شاہی مسجد کا نو مسجد کے میناروں کا اسلام کو دیکھتے ہیں اے شاہی مسجد کے میناروں کا نو مادم سنتے ہیں یقین مسجد کے میناروں پہ یقین کریں کہ تم پہ یقین کریں کی بیٹی پہ یقین کریں کہ تمہاری بات پہ یقین کریں تم نے کہا ہم نے اسلام نافذ کیا اسلام اس کا نام ہے بدکاری ہے ہوئے قائم ذرا موجود اور حج کی صدا نافذ ہے حج کی صدا حج کی صدا اس نے نافذ کی تھی کیا ہے یہ خاتون آئے اور معاشرہ میں آخاتوں نے کتنا پاکیزہ کیا اور میں نے آج کی بھی تلاوت کی تھی کہ ماں ارسلنا کا علا رحمت بتلاؤں گا کہ آخر جہانوں کے لیے رحمت کیسے تھے ساری کائنات کے لیے رحمت حلیمہ کے لیے بھی رحمت کبیلہ بنوسات کے لیے بھی رحمت شیما کے لیے بھی رحمت اور اس عورت کے لیے بھی رحمت جو آئی کھائے دل کیا پیدا کیا دل کے اندر جذبہ کیا پیدا کیا یا رسول اللہ ہے طاہر میں اللہ کے حبیب مجھے پک کر دیجئے نبی رحمت نے نظر اٹھائی فرمایا دیدی کیا کہتی ہو ڈر آخرت کا اتنا ہے اللہ کے ریول گناہ ہو گیا ہے قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لیجئے دنیا میں سزا دلوا لیجیے عرش والا واش کر دیں یا رسول اللہ ہے طاہر میں یا رسول اللہ ایسا ہے حدیث کے الفاظ ہے نبی اپنا چہرہ پھیل رہے ہیں کیا عورت پانا چاہیے کیا کہہ رہی ہے پھر کہتی ہے آخر آپ تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بیٹھے گئے ہیں میرے لیے بھی, بھی رحمت ہے میں بنا ہوں کہ بہت سے لگی ہوئی ہوں مجھ کو بات کر دیجئے پھر, پھر کہا پھر کہا فرمایا کیا ہوا کہا اللہ کے رسول برائی کا ارتکاب کر لیا بھول ہو گئی ہے اللہ سے ڈر آتا ہے قیامت کے دن سے ڈر آتا ہے حیرت کے عذاب سے خوف آتا ہے دنیا میں صدا دے دیجیے آپ نے فرمایا بی پیٹ میں بچہ حیرت نے کہا فرمایا اس نے کیا رسول کیا جاؤ جب اس کی ولادت ہوگی تب دیکھیں آپ پلٹ جاؤ بچہ اٹھایا اور پھر مزور کی بارگاہ میں آ یا رسول اللہ ہے ظاہر نہیں آگاہ تو بچہ بھی پیدا ہوگا آپ کو پاک کر دیجئے میرے آکا نے کہا اب اگر تجھ کو سنسار کریں گے تو بچے کی پرورش کون کرے گا ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے جب کھانا کھانے لگ جائے ڈالر اس عورت کا انداز دیکھیے اس نے چھ مہینے میں بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا اس کا درگلا کرے گا کتنا پاپو تو کتنا ہے راشن تو نہیں آتی ہم تمہیں کیسے آتی ہے لاکھوں اور جسم کو روشنی کر کے دنیا میں زندگی گزار رہی ہے تم رات کو کیسے سوتے ہو اس ایک عورت کو رات کو نیند نہیں آ رہا ہے یارسود اللہ ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے اپنے چھ مہینے کے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہوا وہ رات ہے کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھ لیجیے اور روٹی کھانے میں لگ بھی آ رہا ہے آپ کو پتہ کر دیجیے کائنات کے مس پہ رحمت کی نظر ڈالی اپنے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو سنسار کر دو پتھر مارے گئے ایک پتھر سر پہ پڑا خون کا خمارا ابلا کچھ چیٹے اڑے اور خالد ابن مریض کے کپڑوں پہ پڑے رضی اللہ تعالیٰ انسانیت انسانیت ہے بشریت بشریت ہے دل میں ملال آیا منہ سے الفاظ نکل گئے اور میں کہتا ہوں نکلے نہیں عرش والے نے نکلوا دیے کہاں پلیل عورت مرتے ہوئے میرے کپڑے بھی پلیٹ کر گئی ہے لوگوں نے میرے آفتاب کو خبر دی کیا معاشرہ تھا آپ نے خبری صحابہ نے دیکھا کہ اس کا نام ہے رحمت کا اس عورت کے لیے آنکھوں میں آنکھوں ہیں فرمایا لتا بت وطن لو بزی مدین کامے کے قسم ہے تم نے اس کو پولیس کہا یہ اتنی پاک عورت تھی کہ اگر اس کی توبہ کو مرینے کے سارے بے روزگاروں میں تقسیم کر دیا جائے آپ کہتے ہیں کتنے اضافے کیا تم نافذ نافذ تو کرو لوگ کہتے ہیں خود بڑا لیتے ہیں گرو دیش کے بڑے بدماش ہیں ہم نے کہا جو خود نیک ہوتا ہے اس کے جردو پیش میں بھی نیکوں کے سوا کوئی رہ سکتا وہ کیسا نیک ادھر کراشے ہوئے خود برائے خلا خلا وہ اسلام کے لیے ریفرنڈم کراتے ہو کوئی ذرا کا ناتو کرو ہم تمہارے جھنڈے کو خود گلی گلی لے جانے کے لیے تیار تاکہ قیامت کے دن اچھا پوچھے تو سرگرو ہو سکے یہ تو کہہ سکے کہ پیروں نبی کے ممبروں میں آپ سے بے وفائی نہیں کی جائے لیکن اگر کہو کہ اس کے ممبروں میں آپ سے وفائی کر لیں تمہاری کسی سے بسا کریں اور اس کا ممبروں میں رات کو چودہ سو سال سے قائم ہے اور یہ کرسیاں چودہ سال بھی باقی نہیں رہتی ان کرسیوں سے بے وفائی ان کرسیوں سے وفا ممبروں میں آپ سے زمین پروشو سن لو جس نے مدینے والے سے وفا کی وہ خود بھی ہو گیا اور جس نے مدینے والے سے بے وفائی کی وہ خود بھی مٹ گیا حکمران بھی مٹ گیا ہم کو درمیان مجھ کو کل بھی ایک دوست نے کہا محبت چھوڑو میں نے کہا اب کی قسم ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو چھوڑنے کو جی جاتا ہے لیکن محمد کے ممبر کی طرف دیکھتا ہوں تو بات خاموش کہنے سے رہ نہیں سکتا کہتا ہوں امام تاجرات پوچھے گا پیابت کے دن وہ کہے گا میں نے تو تاج کے میدانوں میں پتھر کھا کے بھی ہی اخبار کو نہیں چھوڑا تھا تو ڈر کے چھوڑ گیا ہے کیا جواب دوں گا وہ فرمائے گا میں تو تیرہ برس تک مکہ کے چوراہوں میں پکتوں رہا بے ہوش ہو کے گرتا تھا ننی فصلوں میرے سہنوں کے سارے رکھتی رہی زیادہ تیب اپنے دوپٹے پھاڑ کے میرے سخنوں کو بھرتی رہی اور مجھ سے پوچھتی رہی آتا ہمارے بابا تو نے تو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا تجھ کو لوگوں نے کیوں مارا ہے تجھ کو کیوں مارا تو گالی دینے والوں کے لیے دعا کرنے والا تو برا کہنے والوں کے لیے ہدایت کی راہ مرنے والا تجھ کو کیوں مارا ہے اور کبھیل پیچھے سے کہتا اللہ کے محبوب ان کو کہو کہ تمہارے بابا کو اس لیے مانا کہ یہ ان کو جنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی راہ دکھلا رہا ہے کیا سرور کائرات کی سیرت میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو رک جاؤ آپ کا چہرہ میری ندروں سے غائب ہو جائے تو رک جاؤ ہماری قسمت تو یہ ہے کہ ہم نے چہرہ بھی دیکھا ہے تو آمینا کے لال کا دیکھا ہے اور بہت سے چہرے دیکھے ہوتے شاید کبھی یہ چہرہ ہم کو بھول جاتا ہے کیسے بھولے اس کو مسئلہ روشتی ہے روشنی ہے دل کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا ہاتھ سے نمرود میں عشق اور اصل جی میں تماشا ہے لبے با مبھی جی کو روکتا ہوں دل کو تھامتا ہوں لیکن پھر ندی کے شہر میں پٹتا ہوا مالک ابن محنت نظر آ جاتا ہے اس کے چہرے پہ سیاہی بڑی ہے داڑی کو مور دیا گیا ہے زنجیریں پہنا دی گئی ہے گرم کے دور کر کے جلوس نکالا جاتا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہوں جی پہنچ جاؤ فرمایا پلٹنے کو جی کر چاہتا ہے لیکن اس رونے والے کو قیامت کے دن جواب دیا دوں گا کیسے بنے جاؤ میں کیسے بات آ جاؤ میں کیسے بچاؤ میں پلسنا چاہتا ہوں تو مجھے توڑے کھاتا ہوں مجھے ہم بل لگ رہا ہے کہنے والا کہتا ہے بتیس ہزار لوگ لیا تو بھی کر دے فرمایا میں نے بتیس ہزار کو جواب نہیں دے گا میں نے ساتھیے عہدے کوشل کی بارگاہ میں ہر شہر کو جواب دینا ہے کیا جواب دو کیا جواب دوا بے ہوش ہو گئے پانی کے لیے جب سے آواز نکلی بے ہوشی کیا جب پانی جلال پانی لایا سامنے کیا ہو شاہی کہا کیا بات ہے کہا تم نے پانی مانگا تھا کہا ہاں پہ ہاتھ ڈھال کہا جب سک کر دو پانی پی لو کہاں لو تجھ سے وعدہ ہے تجھ سے بات ہے تج سے وا ہے،, ہے جب پانی پیوں گا تو ہو تو صحیح کا بھی ہوگا کوئی بات نہیں لے جاؤ خیر <laughs> بھائی <laughs> <laughs> <laughs> <hans> <hans> <hans> <hans> کے لیے رکیو کیوں سب نے کر دیا ہے تو تمہیں کیا ہے کہا میں قیامت کے دن ان مسلمانوں کو کیا جواب دوں گا جو ان ملاوں کی طرف نہیں دیکھ رہے امر میں امبل کے لبوں کی جمبش کی طرف دیکھ رہے تھے میں چکوں میں ان کا بوجھ کیسے اٹھاؤں میں پلٹنا چاہتا ہوں مجھے ایک نیتمیا سامنے کھڑا نظر آتا ہے زمین تو کے خانے میں ڈال دیا گیا ہے کھانا بند ہے پانی بند ہے گاؤں ہے گاؤں کے لیے روکیوں کے لیے ہے جب رک لوگوں کو کہ تم نے میری دنیا کی لیکن مجھ کو مار کر اپنی آخر کو مار دیا ہے منگال وج برقا زلزلہ لے بل گرم کس کی بنی ہے اس نا پائے کس کی بنی ہے کون ہے دکھا نہ آمان رہا نہ فرانڈ کہا نہ کارو رہا ہم نے اس ملک کے قانون کو دیکھا ہے کابی خراب ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے قانونوں کا حق دیکھا فرونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لاہور کے اندر ایک حکمران ہوا کرتا تھا گورنمنٹ اس نے کہا آج کے بعد تم میری کانسٹیچوینسی ملتان میں کبھی نہیں جاؤ گے میں تم کو بھون نہیں دیتا ہوں اہم پاس ملتان کی طرف روشنا کرنا میں نے کہا اس بستی کو مجھ پہ حرام کرتے سے اس بستی میں میں ہر سال جاتا ہوں اور وہ بتی تیرا چہرہ دیکھنے کو ترقی اس کی بنی ج حکمران آج ہمر قید کی سزا سنا لو دس برس بیس برس لیکن یاد رکھو وہ منٹ چل رہی تھی میں نے پاس ہوں ہم گرفتار ہوتے ہیں چھوٹنے کے لیے ہم قید ہوتے ہیں رہا ہونے کے لیے اور حکمرانوں جب تم قید ہوگے گئے تم کو چھڑا نہیں کرے گی اور پھر چشمے فلک نے دیکھا جب طرف زندہ رہے چھٹکارا نہ ملا چھٹکارا اس دن ملا جب دنیا سے چھٹکارا پا گئے ایک سال کا ڈائرہ تم کوئی یاد ہے یاد بھی کیا آئے ہو اگر چھٹا نہیں رہا تو سیاح بھی نہیں رہے گا سو مجھے اس ماں نے چلا ہے جس ماں نے غیر اللہ کے روپ سے اپنے سینے کو پار کیا اور وہ دودھ مجھے پلایا پسوا کی گوپ میں میں نے پرورش پائی ہے جس کے دودھ میں شرک کیا میرش نہیں تھی میں کبھی کبھی اپنی بات کہا کرتا ہوں کہ میرا تیسرا بھائی بیمار ہوا تین ہی سے ہم اس وقت اتنا بیمار ہوا آپ کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا سوکھڑے کی بیماری سوکھ کے کا ہو گیا وہ بھی قرآن کا حافظ ہے خدا کا شکر ہے حکمرانوں تم ہم پہ مصیبت ڈالنا چاہو اٹھاؤ اللہ نے قرآن سینے میں محسوس کیا ہے تم جیل میں بند کرو گے قرآن پڑیں گے تمہارے لیے دعا کریں گے تمہاری قسمت سے دل پہ جلدی ختم ہو تم کیا کرو گے یہ ل ایل ایسوں کی لغت میں نہیں ہے اور جو ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے گردازے سے باہر نکالتے ڈرے کے کچھ قبیلا ہمارے قبیلے کا وہ ہے جو گردن کٹاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کٹاتا ہے اس ماں کا دودھ کیا ہے بچہ ٹوکڑے سے لاچار ہو گیا چھ مہینے گزر گئے کہ چار پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا اٹھا کے پیشاب کراتے ہیں اٹھا کے ایک دن یہ خاتون آئی میری والدہ سے کہنے لگی بی بی حاجی صاحب تو باہر گئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے میرے والوں کو ان کو کیا پتا چلے گا بچہ اٹھاؤ پورن کے کنویں پہ لے چلو وہاں مہلاؤں بچے کو شفا ہو جائے تم تو آپ کسی کو مانگتے ہی نہیں لے چلو پورن کے کور اللہ تیرا شکر ہے کامے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کی نیم تہذرف توحید کی نیم دیکھے اور توحید کا مزہ دیکھنا ہے تو مردوں کے سامنے شہیدوں میں پڑھ کر چٹکنے والے انسانوں کو دیکھو کہ کس طرح اپنی زمینوں کو اپنی پریشانیوں کو بھی آپ لوگوں کرتے ہیں توحید کی قدروں بندہ بچے کو اٹھاؤ اور اس کو پورت کر دور لے چلو میری ماں نے سنا تھا پتھی. لگی پورن کے کنویں کی بات کرتی اس بیٹے کی تین بیٹے تینوں مر جائے رب کر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر پہ نہیں جاؤ گی یہ ہے کہ ایک تینوں تینوں چھوانا روز کے دروازے پچھوڑ کسی دوسرے ماں بچوں کی موت کا ذکر کیا دل پہ چوٹ لگی مسلے پہ بیٹھ گئی نفل پڑے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اللہ اس بچے کی بیماری کے لیے لوگوں نے مجھ کو تیری توحید سے بھی پہلانا شروع کر دیا ہے اللہ یہ بہت تھا کہنا ہے اور والدہ فرماتی ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں چاہتے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی کیا دیکھا جو چھ مہینے سے بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا خود اٹھ کے پیشاب کر رہا ہے پشوالے کی رحمت کو بھی جوش ہے ہم نے اس بات کی گود میں پرمرش پائی جس نے اپنے سینے کے دودھ میں کسی شرف کی آلودگی کو ہمارے جسم میں داخل نہیں کیا اور ہم نے کرنے کو پیٹو پیٹو جو سے کرنے کو نام کو تو نہیں رکھا ہمارے نزدیک تو ہی شہر اچھے ساری کلکر کے بڑا سے ساری, سے. ساری کا رنگ کی لکھن نہ رہا ہے سوچتا ہوں آج کیا کہوں کیا میں کروں درموں کو کھل دیا چہرے دیکھ ہم کو से چھیڑو دھمکیوں سے کسی اور کو ڈراؤ ان کو ڈراؤ جو مرے ہوئے سے ڈرتے ہیں ان کو ڈراؤ جو اپنے ساروں سے ڈرتے ہیں جو دلوں سے ڈرتے ہیں راستے سے دلّی بدل جائے حاجی صاحب واپس آ جاتے ہیں حاجی صاحب پوچھتی ہیں کلکتہ راستے سے بلی ہے وہ کہتی ہے تٹ جتنا بڑا ہے تو یہ آگے سے بلی کو لگی کیا ہو گیا کہتا ہے تو نہیں جانتی یہ مار کی بات ہے ان کو ڈراؤ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے کرنے والے جو کتوں کو بھی سرکار کہنے والے ان کو ڈراؤ ہم کو کیا ڈراتے ہو آج مجھے دن کالی پنڈوں کے زمانے میں موچی دروازے کے اندر کہا ہوا فکر آدھا ہائے ہائے ہائے ہمیں یہ دن بھی دیکھنا ہونا تھا کل تک ہم سوشلزم کے خلاف کرتے تھے آج تم نے اسلام کے نام کو اتنا رسوا کیا ہے کہ ہمیں تمہارے کر کے یہ دن بھی دیکھنا تھا میں نے سب بھی کہا تھا کہتا ہوں ہمیں سب کا عبادت سے لٹکا دو جو جی چاہے کر لو کابل کے رب کی قسم ہے محمد سے بے وفائی نہیں کرے گا انشاءاللہ اس سے بے وفائی کا تصور میں نہیں کرے گا ٹکتا ادارے اور کہا کرتا راج چڑھاتا ہوں تم ہمیں سستا آدھار سے لٹا سولی پہ چڑھو ہماری بواہ کما خواہ جی ہمیں سستا ادار سے لٹکا ہوگا دیکھے تب بھی یہی کھے भी میرا بیٹا سیدھے سیدھے سبھی کب منٹ بھی اور انگوٹھے لگانے والے بھی ہم نے رشت میں دیے ہوئے ہیں ان سے انگوٹھے لگوا لو ہماری میں پرچرا دیکھو ساتھی اسلام اس نے ناشت کیا تھا کہتے ہیں ساتھی برے ساتھی برے ہے تو تو کس تس اس کی دعا ہے تجھے حکیم نے کہا ہاتھ بیٹھا ہے تو جاؤ آ کے امیدہ کا استعمال بھیج آ گیا ساتھی بڑے ہیں تم شردت ملوف شاہ بیچو شرما ہنرکشی بیچو اگر تم سے نہیں ہو سکتا برامد کر دیں ہر سوال کا جواب کیا دیتا ہے جس کے گورنر نے اس کے بیٹے نے غریب سے گھوڑا دوڑایا غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا اس کے بیٹے نے لاٹھی اٹھائی اور غریب کے چہرے بھی دلایا تو فقیر میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا دوڑاتا تھا تیری انسورنس ہر وہ بھی مزر کے اندر کھڑا وہاں نہیں تھا سیتامڑی کے میں چلا ہے دروازے میں کیوں اندار کھڑے نہیں ہیں پیرے گھر بھی نہیں اسلام اسلام کہتے ہو سواری نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے جس طرح اچکوں کے شہر میں شریفوں کی دلہن ڈالی میں رکھتے تھے دردوں کی یہ امین مین کی سواری آ رہی ہے راستے بن ہائی وہ ایئرپورٹ بن گاندیا بند کیا ہے امین مین کو کسی کو کی نظر جائے اور جواب کیا ہے کیا میرے کو دو صدر ہو جائیں نہیں ہو تو ماشاء اللہ تو ہے یہ عجیب مسئلہ ہے دو سب بھی ہے نہیں دو تو پھر بھی دو گے کو پانچ سال کے لیے نہیں دو گے کو بیامت سب کے لیے ہم نے یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا ہم نے یہ مطلب اگر ہم کو اجازت دو ہم بھی بات کریں یہ دستور ہے زبہ بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبہ میری جب نہ ہم اسلام کا سے ہو ہم نے تو اسلام دیکھا تو صدیق کے چہرے میں دیکھا ہم نے تو اسلام دیکھا تو فاروق کے آئینے میں دیکھا ہے ہم نے تو اسلام دیکھا تو زنورین کی کما میں دیکھا ہے ہم نے تو اسلام دیکھا تو علی متحق کی لکھا میں دیکھا ہے ہمیں یہ اسلام نہیں لگا کہ بولو تو زبان بند زیادہ بولو تو دل بند اور زیادہ بولو تو شکر بند اور زیادہ بول تو ہر چیز بندر ہم میں ہی کھلا سنیا ہو گیا جلیا سے کچھ مرزا یاد یہ ہم نے اسلام کبھی دیکھا اس اسلام کی ہم کو کبھی فدر کیوں یا کتاب یہ اسلام ہم نے کبھی دیکھا ہم نے اسلام دیکھا کہ ہماری دنیا سامنے کچھ تو ہے اے کتر بھی چلو کہا کیوں اترو کہاں نیا کرتا اس کے بٹوا دے رہے ہو ہم کو چادر ملی ہمارا کرتا تو بنا نہیں کیا نیچے نا نیچے بولو کیا کر لو مالو ماشاء اللہ لگا دو مول جگہ سے جو کہتا ہے سی سے ماشاء اللہ لگا دیا اللہ کہاں نیچے اٹھاؤ نیچے اٹھاؤ مجمع میں میرا بیٹا موجود ہے بیٹاؤٹ کے کھڑا ہو بابا موجود ہو فرمایا بیٹے اپنے بابا کی صفائی بیان کرو مگر وہ قیامت تک تیرا باپ محمد کے ومبر پہ قدم نہیں رکھے گا پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے پوچھ کہا ہمارا کرتا تو بنا نہیں اس کا کیا فیلن کیا ہے جاگر ایک کہا میرے بابے کے کرتے میں اٹھارہ پیون تھے اتنے برگے سے ٹانکہ لگنے کی گنجائش نہیں رہی تھی مجھ کو بھی چادر بھی ملی بابا کو بھی ملی میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو دی دونوں کو ملا کے سوتا بنایا کہا ساتھی اطمینان ہو گیا ہو تو ان پر قدم نہیں رکھتا ہوں مگر قدم نہیں رکھا ہم کو اسلام کی نئی تعیف نہ کرو یہ اونٹا شام مال جو اسلام بنائے تیار ہے محبت ہے اور کسی دوسری چیز کو اسلام لانے کے لیے تیار وہ کوئی اور ہوگا ہم نہ ہوگے یہ مولیا کا بنایا ہوا کیا یہ ربھی مولنا ابھی برباد کیا ہے میں رب کی قسم خاطر کہتا ہوں کسی کا ڈر نہیں میرے ردی حضرت امام ابو گھنی تھا رحمت اللہ علیہ عزم کی سکا کی تخلاقی سہارت کی باقی کی اس بنیاد پر کتنی روچی بنا کر پائے ہیں کہ شاید دنیا نے کوئی آسام ماں کے لیے بچہ جڑا ہو جو اس قدر بھارت کا اس قدر پاکیزگی کا اس قدر فراہم کا مالک گا میں نے اگر ابو حنیفہ کو اتنی پاکیزگی کے باوجود نہیں مانا تیرے بول کے اسلام کو کیسے مان لوں گا تو نے کیا سمجھا ہے ہم تھوڑے ہم تم ہم کمزور لیکن سن کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے ہم خاص مشینوں کی ٹھوسر میں سنانا ہے ہم اس کا نہیں مانتے اگر ہمارے مان لیجیے کہتے ہیں ہم فلاں امام کی بات نہیں مانتے پلا کی نہیں مانتے تو تیری کیسے مان ہم نے اونچوں والے امام تو ویسے ہی کبھی نہیں دیکھا تیری کیسے مان لے ہم بات ہم سے منوانا ہے ہمارے کام لاؤ اور دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا سر مان لاؤ اسلام مان لے جو نہیں مانتے جو مریا کر رہا نہیں مانتے اسلام اسلام کس کا نام ہے ہم کو کوئی اور سبق پڑھاؤ اسلام کا سبق ہم کو نہ پڑھاؤ کہ اسلام ہمارا اوڑیا بھی اسلام ہمارا بچھوڑا اسلام ہمارے سر کا تاج بھی اسلام ہماری روح کی آواز بھی اسلام ہمارے دل کی درخر بھی اسلام ہماری روح کی بالغی بھی یہ بات اگر بتلانی ہے تو ہم سے پوچھو تم تو کیا بتلانے والے اسلام اسلام بس کا تھا فاروخ ادھر ہم نہیں مانگتے تری بات بدلاؤ کے کہاں سے لیا اسلام مت کا اور یہ بات فاروق میں کہی تھی اس کی سیرت کے آئینے میں گئی تھی جس کے نام سے آج چلتا ہو رہا ہے चारी, चारी. اس نے جاتے ہوئے اپنے اصحاب کے جم بیٹھے میں جو آسمان ہدایت کا شکار ہو کے لاج بڑھا رہے ہیں ان کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا محمد جا رہا ہے کسی <laughs> کو دکھ ہو اور بدلا لے لے بدلا ہے مارنا بڑی بات ہے مار کھانا ہائے یہ نہیں مارنے والوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ایک دن آئے گا کہ شاید ہمیں بھی مار پڑ جائے اور اسی لیے جب جناب بھٹو اقتدار سے الگ ہوئے تو مجھ کو تقریر کے لیے کھا گیا کلاور میں تو میں نے کہا تقریر کا مزہ نہیں آتا ہے لوگوں نے کہا کیوں ہم نے کہا خدا کا شکر ہے ہم نے اقتدار والوں سے لڑنا سیکھا ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانے کی کیا بات ہے لیکن ایک شیر میں نے پڑھا تھا پیچھے پیچھے پولیسی آگے آگے بٹو تھا اور ہر روز بچارا وادے لگا سی تھا سینری پولیس پھول تو میں نے کہا تھا اسی بارش تو کتلے آشکا سے منع کرتے تھے اسی بارش تو کتلے آشکا سے منع کرتے تھے اکیلے پھر رہے ہو یو بے کار واقع حکمرانوں آج تمہاری خدمت میں بھی یہی شہر ہے احتجاج ہم ہوں گے تم نہیں ہوگے ہم ہوں گے کیوں ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے مار کھانے کی مارنے والے کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے مار کھانے والے کی زندگی بڑی ہوتی ہے یقین نہ آئے تو شمار کر کے دیکھ لو ہم نے اس اٹھارہ سال کی زندگی میں چار حکمران ہرائے ہیں چار ایک فیل مارشل ہٹایا ہے ایک فل جنرل ہٹایا ہے اور ایک خان زیادہ رواز دادا اور بہت بڑا انسان جو اپنے خدائی بریاد کرتا تھا اس کو ہٹایا ہم کو اور یہ بھی ہٹا اب ٹافیہ لگا کے گزارا کر رہے ہیں اور یار کہہ رہے ہیں ٹاکیاں لگائے گا جتنی جگہ ہٹ سکے لگائے گا جا اب تو ٹاکیاں لگا کے بتا رہا کرے اگر ٹاکیاں لگانی ہوتی تو دمکیوں ہو کی کیا ضرورت ہے جس میں قوت ہوتی ہے وہ دمکیاں اور بولو کیا ہو جی جس میں طاقت ہوتی ہے وہ دھمکیاں وہ دھمکیاں وہی دیتا ہے جنہیں کی لتا کھلونی تو ہی کار کر دیتی ہے لتا کھلونی سارے خراب ہے بڑکا نہ ہمارا ایمان ہے نہ موجود ہے تم بھی رہو بابی یعنی کسی کو اس یہ بھی بولو تو صحیح یہ بھی غلط کہتے ہو نہیں رہے گا نہیں نہیں رہے گی یہ بھی کون ہے کہ جا رہا ہے اس نے مجھا میرے یاد بھی کیا ہے سکندر دل کو مین نہیں رہا ہماری نہیں رہا سکندر دل کو نہیں رہا اور سکندر مرزا بھی نہیں رہا وہ بھی تیری جو کہتا تھا کہ لوگوں کہو کہ ہر کوم لاسٹ کر دے بیو لگا ہے ماسی کر دے بسم سے کچھ وہ بھی کہتا تھا مجھ کو کہو ہم نے کہا دور ہم بھی کیسے کہ میں کچل دوں گا ہم نے کہا تم بے شک کچل دینا جب کچلنے کا وقت آیا خود لندن جا کے برفر مار کے گزارا کرنے لگا اور دو گز دبی بھی ملنے تک ہی کنویں جانے تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے ہلکی ضرور کرنے والوں گھر درخواستی کہ مجھ کو مر کے سفل ہونے کے لیے جگہ دے دو کہا تمہاری قبر کے لیے بھی جگہ دیں دو اگر زمیں بھی مل سکی ایران کا شنشا مولوی کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ مولوی جو کسی زمانے میں لوٹا مسالہ اٹھا کے باہر نکلا تھا دل کا لئی اور ہم سے کیوں لڑائی ہے ہم تو نہ ابتدار کے خاراں نہ اقتدار کے حریف لڑائی ان سے لڑو گے تم سے اقتدار مانگتے ہیں ہم تو نہ کرسی مانگتے ہیں اقتدار تو اپنا کھویا ہوا اشترا ملک ہیں شاء اللہ اسلام آسان is اسلام اس ملک میں اسلام اس ملک میں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے کوئی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والا یہاں رہ سکتا ہم تو اقتدار مانتے ہیں ان شاء اللہ جو اقتدار مانتے جو کسی مانگتے ہیں تو کیا تھا ساتھیوں کی بات کرتے ہیں مصر کیا اس کے گورنر کے بیٹے مارایا مصر میں نہیں رکا مدیلے میں آیا انہیں تیرے ہوتے ہوئے محمد سے لائے ہوئے کی یاگرو میں جایا تیرے ہوتے ہوئے تب پوچھے کہا کیا ہوں کہا تیرے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو ہائے اللہ ذرا اپنے سینوں کے گاؤں پہ لکھ تو لو گورنر کون تھا صرف گورنر آج کے ہمارے سماج نے جنہوں نے ہم کو پتا کیا ہے جنہوں اپنا ملک پتا کیا ہوئے. وہ وہ گورنر تھا صرف مشرق کا گورنر نہیں مشرق فاطے بھی ہے اور ساتھیں جیسا شہ کی بات ہے میں نے کسی نے میں ریسی حال میں کہا تھا آج تاریخ کے چہرے کو الگ کر دیا گیا آج حقائق کی نگاہ کشاری کی ضرورت ہے اچھی اچھی حقیق وائزوں کو حقیقت کامرت ریاض کا نام ڈالی کے طور پر لیا جاتا ہے مارا سال سننا بات امرت ریاض ربی اللہ ووٹ وار ہے جس نے مصر کو فتح کیا اور کتنا بہار کتنے بڑے ملک کو صرف ساڑھے چار ہزار سپاہیوں سے پڑا لیا اور دکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ چاہا کہ حالات دستوں کا کماٹن تھا پوری فوجیوں کا کمرٹن چیز بھی نہیں تھا راستے نے شام پتہ کر لیا سامنے مصر کی دیواریں نظر آئی ہیں کیا لگا مصر پر حملہ کرے ساتھیوں نے کہا میون مہین کا حکم ہے جہاں تک مجھ سے اجازت نہ لی جائے کسی نئے ملک کے خلاف حاضر بھی امیر المین فاروق کی میں امیر البومنی مصر پہ حملہ کی اجازت ہے امیر البین اشاع کی جماعت سے فارغ ہوا خرچ پڑا گیا فرمایا نہیں امر کو کہہ دوں کی اجازت نہیں ہے امیر المین کی وہ اجازت نہیں ہے فرمایا سنا برابر اتنی چھوٹی فوج ہے میں مسلمانوں کی جانوں کو خطوں میں نہیں ڈال سکتا کو جب تک شام کم آز مکمل طور پر سزا نہیں ہو جاتا کسی دوسرے حصے پہ حملہ کی اجازت نہیں ہے سامنے چار راستے میں ایک اور سامنے آ رہا ہے امروناس کی طرف سے سلام ہو رہے تم روکے کیا ہے کہا ویل موبی کی بات کہاں فرمایا میں امیر الن کا حکم لے لیتے جا رہا ہوں کہ مثر پہ حملہ کی اجازت نہیں فوج تھوڑی ہے اجازت نہیں ہے کہا تم کیا پیغام لے لیتے جا رہے ہو کہا میں ہم نے کی طرف سے امیر المین کی بارگاہ میں مصر کی سزا کی خوش لے لی جا رہا ہوں اتنا بڑا بات اتنا بڑا گمنٹ اتنا بڑا سالان اتنا بڑا لے کر آج ملوں کو جو ہم سے لے تو ان کو معلوم نہیں ہے نہیں ہے <تصفح> جس کو لاپ کے وہی نے رب کے گورنر معاعرہ کیا تھا. <تصفح> <تصفح> خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا ادا کیا اپنے زمانے میں عدا ادا کیا آج باتیں کرتے ہیں تو کہہ رہا تھا بکلا بر گورنر فاتح بہت دھڑ اور شاہ اسلام کا نافذ کرنے والا صحیح بٹے ہوئے کپڑوں والا ایک کورتے کا مالک ہاتھ میں ڈندا کوئی باری گوج نہیں بندہ فرمایا وائن جاری کرو کرو کو بھی چیز فرمایا گورنر کے بیٹے کو بھی گورنر کو بھی گورنر کے بیٹے کو بھی گورنر بروپر دوستوں دو گئے گئے غیر امیر امید کیا تھا کہا وہی لاٹھی اٹھاؤ جس سے اس نے تجھے مارا تھا چل فرمایا ایک اس کو مارو ایک اس کے باپ کو مارو ایک ڈر about کے گورنر تھے پھر ہم سے کہنا پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اب اب دور ختم ہو چکا اب تماشا دکھا کر مداری کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور دنیا کا کوئی طاقت اب اس طرح میں رکاوٹ ڈال سکتی ہم ہم غریب لوگ ہیں فقیر لوگ مومن زمان ہیں منہ میں سبھان رکھتے ہیں ہاتھ میں حل اور جمہوری قدروں پہ یقین رکھتے ہیں تخریب کاری تخریب اندازی شریعت میں بھی منع سمجھتے ہیں اخراج کے لحاظ سے بھی منع سمجھتے ہیں لیکن حق کی آواز یہ اہل حدیث کا تمہارا امتیاز ہے اور جمہور علی قوم کے ثبوتوں اٹھو آج تمہارے مقصد کو آج تمہاری جان کو آج تمہارے موقف پر تمہاری ضرورت ہے جس کے لیے حق کی علم بداری کے لیے اس ملک میں کتاب و سنت کی عملداری کے لیے ہر ایک کائر کے نام روی کے بند کرنے کے لیے رات کی توحید کو حل کرنے کے لیے شیر کو مٹانے کے لیے گی کو مٹانے کے لیے کتاب و سنت کو بچانے کے لیے اور ان شاء اللہ انشاء اللہ ان شاء اللہ وہ کیا پاکستان کی کتاب ہے وہ والا ¡Toy ya ha quitado su loja de la cabeza! ¡Ya su niña que su loja de la cabeza! ¡No me ha quitado su loja de la cabeza! ¡No me ha quitado su loja de la cabeza! ¡No me ha quitado su loja de la cabeza! ¡Ostén con tu lujo de ese de híros a mí a